اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنس کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ نوی ڈھیل دی پھر انہین پکڑا تو میرا عذاب کی تھا